باللہ من علی و محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلہ پیران ترکت مرشد اور محمد نآ و محمد خاندان پوئی قرآن اتوار حوالے کا درس و کتاب العتقاد حضرت سید محمد رحمۃ اللہ علیہ نوبل اللہ مرکز عل آل اللہ مقام جہاں پہ بابرکت شعبو کتاب اصول اعتقاد ہیں اس سلسلے درسی شروع سے اچھے جونوں اور جی صحمہ شعبی نعماتی سابقہ درس و درس نمبر انتیس عطف علم جہنانے تھن چتپا اور دوسرے درس نمبر تیس و عطف علم کے آتھن چپ کو شزبت اور دی باس اکرام و اولیائی کرام کنامروج خدائی اولیاء کے نام کی نباری نورنتی ترقی سلسلے و باریوں یہ باری نختصر آ رہا ہے نا, نا درس اولیائی کی نباری فرمو کے نام کے نباری نولیم ایکتقاد درسانت ناب چھت فن درس اولیا کے نبھاری کے تھن چھت ابھی اولیاہ بار تیسرا درس مختلف سوالات جو اس سلسلے میں اٹھتے ہیں اولیاخ البارن وتی سلسلے بارینوں سلسلے بہم و بارین باری باری دونوں بار مختصر آرائش سے جوابات چہتے فرمتنگ اور یہ احتمالی سوالات کن اور دو جواب کن بندری سے بشی جون کلا بل اور تعلیم جش عقائد مذن بیالات شوغد پت پے مومن کل نا سی ایک چھوٹی سی کتاب چاہ عقائد نورواشہ کے ممتاز ہے سوالاً جونگان سے ننی سال کو نیروی سے نیٹ کے ساتھ اور سے اور شاپسوں سے دستیاب صحت پین دیکھ نو بندہ سے کچھ سوالات اور اٹھائیوی سے دو جوابات کن منی دھونی نہ کچھ اہم اہم سوالات اور دے جوابات کن چکی تھی فرمچ نانے کا تھن بہت سے خدائی دی تاہم چھوسی تعلیمات کو نہیں تشنعت بھی سولہ دی شعبوں معلومات میں عقائد والی معلومات میں سیدھی معلومات کو نظالنا سن چکی ہے کوشش میں چھ سنوں تو یہ سلسلے حوالے کا سچا لکھنا تھوڑا سا بیان میں ستبا اور جبھی دوبارہ ادان بیان بھی نہیں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہمارے بارہ آئی معصومین علیہ السلام بھی اولیاء کرامام ہیں یعی خ امام معصوم ان کار شخص ہےلی اللہ سا ان میں یا صرف امام معصوم ولی اللہ اول کرام میں سے بھی ہیں اور ہوں معصوم سا معصوم امام ساً جو عطیہ قدین خوں اول کرام ان دی دباس وہ خصال حضرت شاثر نے کُری عبارت ہونا نقل ویانہ حسین اولیا دین کا تعداد تو تین لاکھ سے زائد کا سلم اور دنیا خوں برکت عمل سے خالی میں خط پائے اگر آب لولا خدا انی ایک صالح ولیوں دی دنیا ایک امیدنا صالح بندوں دمیوں گناہگار کنگا ماں حلاق ورطا باہو اندرے ماندے خدا سے صرف ہی دے صالح, صالح ولی اللہ کنینا پہلا ولی کامل پو علیہ علیہ السلام اور خاتم الاولیاء پو محمد مہدی علیہ السلام درے حضرت شاہ سے محمد نوروہ شیخ فری اسے دقا دی امتن شد فرفلم صدق کے آدم ہم علی نخاطم ہم محدین اول و کرام سلسلہ وا پہلا ولی وہ جو پیمبر کے پی نا ڈائریکٹ فیص تو فد حستی وہ علی علیہ السلام جو متِ اسلامین جو بینا اور جی سلسلے ولایتِ آخری کڑی وہ حضرت امام محمد محدِ منتظر علیہ افضل التحیات و صلاق توخریوحسر آپ یہ سوال پوکھے آیا بارہ امام کنیہ کر جی ہاں بالکل ہمارے بارہ اعمۂ معصومین علیہ السلام جو ہے نہ صرف اکمل اولیاء ہیں کون صرف کامل ولیون بلکہ دیہ مقام کو بلندہ رتم بلکہ ان میں سے ہر ایک امام بے ہیں ہر دوری امام معصوم کو ان دوری اولیاقنگامی آخری ہشتیں سلسلے اولیاء نے ہر دوری ولیم گامی تربیت کو ور امام امامی سر سرپرستی ہوئیں دو پھر کھے پیروکار دکھو کھوے اذیر نظر دکھ و کھوئے فقن فضا دکھ چھس پید کو ہر دور ولیملا لازم اور واجبوں ولایتِ درجوں اور مثن ولایت سلسلوں آخری کریوں وہ امام جنہوں جن کا پیغمبر سے ڈائریکٹ ہے پیامبری کا نا خدائی کا خدائی حکم کا پیغمبر حکمی کا منتحل من ولایت امامت مقامی فاحش یوتھ کو پیامبری وارث ان نس سری حدیث کا منتاہ لین و شارہ امام دی مبارک حجتوئیں دوہر خون ولایت امامت بھی گاہ غران عصمان میں حیثت گاہ اور نرواشن میں حیثت گاہان انکار بیاتفی ماتی بزرگان تعلیمات روشنی چند سنگن جیس میں دوہری جانیں گی امام کن جو ہے ہر ایک امام ملاولیا ہے یعنی صرف ولی نہیں ہے بلکہ ولیوں گا میں امام سائن یعنی ہر امام معصوم ولی اللہ بھی ہیں لیکن جو ہے ہر ولی اللہ امام معصومِ بلکہ ہر ولی اللہ امام معصوم پیروکار ہیں اور وقت امام معصومی اور سماپیہ عمبر فاپِ نورانی تعلیمات کو نیک قرآن حاضری سیکھا صحیح عشرت مدر ڈولفی وجہ سیکھا خوں ولایت اعلیٰ مقامات کو نیک فنمن ہر دہری ولیم دوہری جو ہیں آئمۂت السلام خون جو خون امامت اور ولایت نشکت یعنی ولایت ولایتی خدا نے جسے قرب پہلوئیں غلط ولیوں دے حسن دے زمین کی خونگلا خدائی انسانی مناتے کا جتنی انسانی طاقت قوتیں یت پہ سابق ہر انسانی خریش استداد اور کوشش مطابق خون خدائی آسماں صفات ذات کی خونگلہ معرفات دو آئیت بھی اور دو بال لخون جو ہندی خدائی تعلیمات کنے کا شریعتی تعلیمات کو نکوں سو ہی ست عمل بے حن جوں جوں خد ولی خوندی مقامی خدا بشر ہدایت پہ قرآن سنت دے نورانی تعلیمات کنے کا یعنی شریعت کا کماں حق عمل بے سو وجہ کا شریعت متحر وزین سوسن عالمان شریعت سنا۔ دوئی کا کم حق و عمل بہنا پھر عاملہ نے طریقہ سو کی وجہ سے کہا کھون دی اعلیٰ درجے کا من پھر وہ عارفان حقیقتی منزل کا تھرمین چھج بنا تو پھر یہی وجہ ہے کہ تصوری تمام سلسلہ جتنے بھی سلسلے مسلمانوں کے اندر مختلف ناموں سے کسی نہ کسی درے سے انہیں بیت علیہ السلام سے جامع ہیں یا بارہ امام میں کہ نہ چھکون تھکل تمام سلسلوں کا عامہ پھر یا امام کو سے ڈسے چگ حدل نہ سب جسوی چراخن ہدایتِ نجات نیوں یا بار منجو انہوں نے چکن ڈر سے کھے واسطہ سوچنا پھر کھے تعلق و بارہ امام دل <سؤال> سلسلوں <سؤال> نے جیسے جوڑتے ہیں دے ندی سلسلو پھر بارہ امام گاہ امام بن تھوکنا پھر آگے کھے سلسلو دے امام بسدعدن امام بِن دسدم ب امام بگنا پھر آگے سلسلو مولا علی علیہ السلام تعتن پھر مولا علیہ علیہ السلام بھی کراندی سلسلہ آگے افضل الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء ہاں جی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک تھن پھر وہاں سے ہدایت سلسلہ آگے اللہ تک تھنمتیں تو اللّہ تک متھن دو دوم برد ان میں دو چند ہیں شدمت پہ یعنی کہ وسعدی عمت پہ اولیاء سلسلو علی خب عدم اللہ علی خاطن اللہ اور واجب میں پھر علی بھاپے کا تھن میں نے پھر علی بھاپ سے پیامبر دا تھن پیامبر دا تھن اب ہدایتی تن فی فی و ہدایتی صحیح لمبین تھن بھجن چھج بھون یو پھر حضرت شاسن محمد نواشف آپ فق الاب الوقو سزکات نو کیوں سے دے کہ کی تریکہ تلوں سلسلوں سلسلہ اول آپ و حضرت علی تک اور حضرت علی علیہ السلامین حضرت محمد تک چھٹد البن اور دے بیان میں رسول یدن یدن علی علی اللہ تک ولا دامن کن جن ہاکی کی شعائین باب الوقوف ہو صدقات دی اور بابل جہادی سا دے مرشد خو شرائطی نوں درجے دگومی دن سا یا صاف کیوں صدقی خیش سلسلو دے مرشد کو ہی سلسلو دے ولی ہوئی سلسلو سشی ولائتی دعوت بیدن مرشید دعوت بیدن خیش سلسلو خو مولا علی علیہ السلام تک لازم اور واجب پھر مولا علی السلام ہے کہ نا رسول لازم اور واجب اندرے خوشت یہاں سے فقی بابلچہ حالت ہو دوہری جو ہیں ترقی تمام سلسلوں جو ہیں مختلف اغوال حوالی کا بلاخر حضرت علی علیہ السلام من تمام سلسلہ گامہ سوائے سلسلے نقش بندیہ کے جناب ڈاکٹر طاہر القادری شاپوساں کھری سعیف الجلی کے کتابی سن کولے معتبر زبیدِ شعبوں مقدمین مقدمے خوش کہ تمام سلسلے علم پہ شاپے مانوی علوم گنگامی وارثن ان وجہ سکھا ہاں خون تمام طریقہ سلسلہ گامہ کسی نہ کسی طریقے سے علی علیہ السلام تک تونے جیسے اور سوائے نشبندی سلجے کے کھواری دو کال جیسے کہ چکو حضرت ابوگر تکنے کو چکو ایک اور کی علی علیہ السلام تھو دو پھر کے پر رسول علیہ السلام موجود کی یعنی کی بیان سوال پو کہ یعنی امام نہ صرف قوم ولی تمین بلکہ قوم ولیم گامی سردار احمد امام غلغامی اور ہر دور ولی سس وقت دے امام کو یہ پیرکار دونوں ولات امامت پولاس بہت پو ہر ولیون لا لازم اور واجب ان میں انمیسپ سرپین خون خواہ ولا درج خام اور ہر مسلمان سے یو ہری یعنی کہ اعتقاد تو یعنی بزگان دینی کہ بارہ امام امامت اور ولایت پہ اعتقاد یا پہ آنے والا شاسد شاپ امامت واپب کراتا ہے کہ امامت باپارہ امام بولے امام علی ہے شدیکہ مولان اعتقاد آپ واجب یاس بھائی اجبان طاطہ نو امامت علیہ نو اِندر حقیقی نو اضافی اندر امامت کشمی حقیق امام دن سی کا اعتقاد آپ واجب اندر فوجی امام گلغامہ قریشی اور ہاشمی اندر عالمی اندر فاطمہ اندر حضریف آپ اللہ دین حسر فاطمِ اللہ دن اندر مشق اور واضح صد کو وجود مبارکن اور شاشر شاپسی کا سلوت خاطم شاشت شاپسی اور کامل ترین کا والی والی سلام اور, اور کامل ترین و چوپ آخری عظیم خود ب عالم امکان دے درجی کے عطفت پی خود بلاف اور غوث حقیقم غوث غوث اعظم حقیقی معنی درجے کا منشمی جہاد دے درجے کا تھونی عزمت پی جو اللہ سے انسانی اللہ جہاں تک مقام ممکن ہے ان مقامات کے تھنم دی درجے کا یعنی امام کن تھونی البن اے اولیاء کن گامی درج و تام تن سون سن دی بارہ علم ولایات و نچ حت بن میں بارہ امام تاب بارہ امامی, تاوین، امامی, تاوین، امامی تاوین، رسول خداانی اور ہدایتی خدا میں تا دب جکا دی بارہ امام پواولیا موزکا دی سوالی روشنی تھی فرمت جو والے یہاں سوال تھے غتی سلسلے منتاحسن جون کا مشین دلال دعوت کو نشان دیوشوں صدقی ہمارے سلسلے کا نام سلسلے ذہب یعنی سونے کی کڑی مضبوط کڑی انتہائی ورزش اور نہ ٹوٹنے والا ایک سلسلہ تو ہم نے ہدایت کا ایک سلسلہ ہے دنیا بھی دی ہاں جی جی کرتوبن چھت شات کی دے رسی میں ہاں ایک ہدایت کا ایک سلسلہ ہے ایسے بھی ایسے ہوئی پیروی میں سے تمام کمالات کو ان چیشیکی میں حاصل میں سے چشی کی استاد شاگرد حیثیت کا یہ ہدایت یہ سلسلوں آگے چشپہ مولا علی علیہ السلام تک مولا علی علیہ السلامی کا نا رسول تک یہ سلسل وتھن منا عطیری سلسلہ اللہ سلسلہ ذہب ذرے سونے کی زنجیر زرے کڑی زرِ ظلم انتخاب صاحب اب یہاں سوال جو اٹھائے ہے تو مطیدِ سلسلہ سلسلہ ذہب کیا ذر ہاں یہ تصوف سلاسل کو نام ناموں سے ہے تو سلسلہ ذہب زر حید وجہ ہو چونکہ بارہ امام عیدی تصلسل پلا بارہ امام بھی ایک سلسلہ ہے نا ہاں جی مولا امام زمان صاحب ہو سلسلوں پھر سلسلہ امامت مولاء امام حسن عسکری کا مولا امام حسکری کو مولا امام علی نقیب حافظ نہ علی نقی فاقوہ مولا امام محمد ذقی فافے کا اور محمد ذقی فاقے نے مولا امام علیہ رضاء کا مولا امام علیہ رضاء علیہ السّلام کے مولا امام مسائیق عظیم فافقہ مولا امام حسیک عظم فاقے آگے سلسلے مولا امام جعفر صادی فافقہ مولا امام جعفر شادی خافقہ آگے مولا امام محمد باقر فاقہ کا اور مولانا امام محمد باقر فافیہ علیہ السلام سے اللہ آگے مولا امام العابدین تک مولا امام علی زین العابدینی خافے آگے مولا امام حسین شی دے علیہ السلام صاف کا مولا امام حسین شی دے کر ولاف کر اتنے بے تو امام حسین خافے والا امام حسین سب سے امام حسین خافے گا اور مولا علیہ علیہ السلام اگرچہ مولا امام حسین اور امام حسین کا خونگش کی تسلسل فنگش کا سے فیض مولا علی علیہ السلام کا اور چشمہ رسول صلی اللہ وسلام یافتہ مبارک ان مبارکوں ہدایت کو حاصل ہوئے سن دو پھر اگر بات سلسلے شعبہ نو امام حسن فاپ اگر ذکر الحمن نے میں اس کا یہ مطلب نہیں امام حسین فاق و سلسلہ جذہبی ہاں جی امام کو نین نماً ان بارہ امام کے میں بلکہ جینوں فیض حاصل ہوئے سلسلوں چونکہ انگلش کا سی عظیم حسن اس کا مول علیہ السلام مگوت علمت بھی اور سلسلہ فیض ہدایت و نسخہ سے علی کے نڈارک اور رسول اللہ کے نڈارک الحز سے وجہ سکھا نسکا ولات امامت اعلیٰ درجے کا یہ مول علیہ السلامی ہدایت اور رہنمائی اور دو گین بگس رسول صلی اللہ علیہ شاپ ہدایت رہنمائی نے وسلی کا نسخہ اعلیٰ مقامات کے تھونی وجہ سے سکھا چونکہ ایک فیض حاصل ہے سلسلے میں بھی ذکر بھیانا پھر مولانی امام کے ناق حضب اور امام حسن سے مولانا علی کے نا حضبصید اور شعت السینا علی فاپے ذکر بین اے یہاں تاریخ لو کہ امام حسین بھیاپو علی بھیا آپ علی فاپوس تمام اسباب امامت جو ہیں امانت کن سامہ خریف آخری وسیع امام حسین فیاپ البصط اور امام حسین فاپے کا ظاہر دشمن ظاہر کا خریف و شنموسم پوس شہید واد کو یقین بنائے پوری امامہ امامت تمام اسباب کن اجازت کن گاما پھر مولا امام حسین فیاف الش و سے ونہ اگر جن دین اد اشعار پہ کب ذکر واضح ہو اسکا سے مولا علی کا نیز حاصل بے شوجا سکھا فیض سلسلوں کی چکن من شک و ذکر بند اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے ہاں جی جو اگر امام حسین فاقہ امامت لینی نہ شو نہ پھر امامت پیامبر فاق مستند حدیث ال امام بارہ زرعی فن گیارہ کا تصور گاہد امام بارہ یوفرن جی شبو کو شبہات پی دعوے رسم سنی یعنی گی بس گاندنی سے دعوت شریحین ہاں جی دعائے تشفوئین و بھی امامت الحسن و ولات ہی زر یانگا اللہ صاحب سے شیاست خدائے مولا امام حسنِ امامت اور ولاً لانگ ایسے نزگار درے اگر کوئی امامت اور مقام بھی کامت نہ تو آپ امامت اور ولال نسک اپنے معنی اور معفوم خامل جو وقت ساری بھری چونکہ اس کا اسکش امام علی کا نا فیض حاصل بس ہے اور اس کا اسکش چشپہ رسونی کے نشان دارک فیض حاصل بس ولاۃ اور امامت اعلیٰ داجو نکت ہونی لیکن ہر دوری ذمہ داری اور چکو خور بھی اے و اے واجو دبئی تو پھر یہاں تاریخ تو امام حسنی فاپس وشلاب اولا امام حسین امام حسنی ایک سپاہی کی حیثیت سے مولان سرپرستی یوت کبھی آپ نے خریدا صلاح بولا جہاں کوئی اعتراض کیا ہوا حالانکہ مسلمان کو معامہ سے اندار معامہ سے امام اللہ چکا جیسے امام حسین صلاح بولا اعتراض بھی سر لیکن مولا امام حسین سر تسلیم خم یوت صاحب امام, امام تو حسین اللہ درجے کی حدمت کو اور صحمت عمر خافظ کے بافیشی تربیت بے شت ہو مولاس کو ہافیشی ولات امامت علین کی تربیت بے شخص ہو چونکہ خود حافظ امامت ولات اللہ جگہ یتن ہے خود حاف المارفت یوتھ جیسا خارسی جوہر جوہری جوحر زر سیر شخل سیرِ قدروید مل شخل مل کا دروید و دن میں کا سک و مارف یا اول چاوان من جی هاشم نہ مارخادیت بن 10 سال مولا امام حسن صاحب امامتی کہیں 10 سال پہ امام حسین صاحب بالکل خاموشی سالہ مولا امام حسن صاحب ولات امامتی اندریت اور امام حسین صاحب ہم حسن مستوی علیہ السلام باللہ دیکھن مولا امام حسین صاحب سے خری میمل ہدایت سلسلہ شروع بزد دو پھر جو ایک مسلمان صرف اختصار فرض کن میں اس کا یہ ہرگس مطلب نہیں ہے اگر کہیں ذکر جسمن نہ تصوف کی کتاب لین کہ آپ امامت لینی میں پت پہ سلسلے میں سلسلے ضرور عت پید بن ہر صورت عطب یوہر بزگان دینسی دیہ سے بھون وان لِ سلسلہ ابارہ امام سلسلہ حقیقت دینوں اور سلسلہ اسحاف زبت بن چھسب کیونکہ بارہ اماموں کی تسل کو سلسلہ زبین اور ہمارے سلسلے طریقات کو بھی اصل و سلسلہ بارہ امامی سلسلہ زبین ہاں جی حدیث روشنی سنگا سی دان جی اللہ کلم اور لیکن جو ہیں آغدی سلسلے آپ حضرت معروف کارخی طریقہ ہاں جی اور ایک قالی مطابق دیسلے کو مولیا دوس ایران بنباشوں سے ہاں جی دی سلسلہ طریقہ جو ہے خیر کا پوشید ہوا چاہ شاد جویندین حتحاد کو آگے کومے لکھے نہ علی فافے کے تھن بند کو دینوں بہسپن شو سکے علی فافے کے تھنچک یا مولانا حنس نہیں سنسکا مولانا علی رضاء کے سن شک لیکن غتی بلتستانی اور باقی نواشوں غاتی زیادہ جو تصوفیثلاثل رشت میں شعبہ نوں نتی دعوت شریفی بالجما اور بال نتِ سلسل و حضرت معروف قارخی تک اور معروف کارخی وقت پیرانی پیرے کے نا ہاں جی دو صا اللہ صاحب دعوت میں خان سے باون معروف میں منتاف کے شروع سے دعوت و بے وال حضرت معروف قارخی تک یوں سید دین معروف قارخی کا نا مولا امام رضا علیہ السلام تک پھر مولا امام رضا کے نا آگے سلسلو علیہ السلام تک مولانکن شفا رسول تکن چتی سلسل و غتی مشہور غتی درمیانی تو حسن دعوت دی تمام نسخونی تو اور بھی یہ سا سلسلہ تصوفی شعب و امت تو یہی ہمارا سلسلہ ہے چونکہ غتی سلسلے بانۂ امام نے تھوف کی وجہ سے کھوئی نہ خیس حاصل بھی وجہ سکھا بانہ امام جی کڑی نہ متصل کی وجہ سکھا غتی سلسلولہ سلسلہ یہ ذہب زیب خونو اور سلسلے جہب سلسلے زہب چاہ جو ہے چونکہ بارائیوا مل سلسلولہ ہاں جی جل سلسلے گاہ پسوں اور نام نے زب کا دل باغدہ ایک تفصیلی بہشت مولا امام رضاء حوالی کا دے بحث وا و قلعے پتھاری میں اس اور ڈاؤن لوڈ مشرمہ معلوم درین دے بحث و یاد سوال اس کے جوابی کا اختتام انشاءاللہ ان شاء لگا آئندہ سے حصہ حصو اترما چہنانے کا تھن چھپے کوشش بے چھوج بھون مانگا ایک دعابت پروادگا رنگیلا جیسا نورانی تعلیمات کے سے عقائد المزین بس ہے یوننی لکھربت بھی یہاں لا تحفی شزب شاء اللہ اور ایک سچا مومن اور مسلمان بات بت بھی میرے آتا ہوا مسلمان کو لیا توحفی شزبِ شعلہ آمین عرب